اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے جب تم دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرو گے جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا چاہو گے تم بڑے نقصان کے اندر جا رہے ہو نہیں میرے دوستوں ہاں کے پابند ہیں گناہ کرنے سے اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے اس لیے انسان کے ذہن سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے میرے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں تو جب اللہ کی ناپرمانی کرتا ہے تو وہ انسان براموش بن جاتا لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر آئے دن پریشانیاں ہیں ہمارے دل پریشان ہے ہمارے گھر پریشان ہے ہمارے اوپر کتنے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر کتنے تعویذات ڈال دیے ہیں ہمارے اوپر کتنے جادو کر دیا ہے ہمارے گھر میں کتنے چھوڑ دیے ہیں ہمارے گھر سے جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا ہمارے گھر سے ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے بے برکتی ختم نہیں ہوتی لاکھوں پر حق مانتے ہیں, ہے برحق مانتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا آج میرے مسلمان دوستو اور مسلمان نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر کام کو پیچھے کہ کہتے ہیں جنات ہے اس کام کے پیچھے جادو ہے اس کام کے پیچھے ہیں نہیں میرے دوستو قرآن کی طرف دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے وَمَا ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کوئی انسان اس طرف دھیان ہی نہیں کرتا کہ میری زندگی کیسی ہے صبح سے لے کر شام تک میرے اندر اللہ کی کتنی ناپروانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقوں کو میں نے چھوڑا ہے کتنے طریقوں کے اوپر میں نے بہت مبارک ہے لیکن میرے دوستوں اگر گناہ بھی کر رہا ہے نیک مامال بھی کر رہا ہے تو نہیں بن سکتا نورانیت نہیں آ سکتی گناہ کرتا ہے نہیں میرے نے گناہوں کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کی ادا کرنی ہے ہم نے خطبے کے رضی اللہ بن عباس ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے وہ نیک اعبال کم کرتا ہے لیکن اس کے گناہ بھی تھوڑے ہیں اور ایک آدمی ایسا ہے کہ بندہ بہتر ہے کون سا مرد بہتر ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تو گناہوں سے بچنے والے سے بڑھ کر کسی کو بچتا ہے جو گناہوں کے رکا ہوا ہے یہ سب سے بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرت کے اندر تشریف لائے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں میں سب سے بڑا ولی بننا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کو چھوڑ دے تو بڑا عبادت گزار بن جائے گنوں کو چھوڑ دے گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے تو یہ شخص کامیاب ہے یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے ایک انسان گناہ کرتا ہے کیونکہ عبادت کی طرف دور ہے عبادت کرنا مبارک ہے لیکن میرے دوست عبادت کے پورے اثرات اس کے اندر نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ اللہ کی نامروانی سے تو نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کے احکامات کو توڑنے سے نہیں رکتا اس وقت تک عبادت کے دل کے اثرات نہیں آ سکتے. تو میرے دوستو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کامیابی کے راستے کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ناکامی والے راستے کو چھوڑ کر کامیابی والے راستے پر چلنا ہوگا ایک کمرہ ہے کمرے کے اندر کہتے ہیں اندھیرا بھی ہو لائٹ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا یا تو اندھیرا ہوگا یا لائٹ ہوگی سینے کے اندر یا تو روشنی ہوگی یا ظلمت ہوگی ظلمت کس سے آئے گی گناہوں سے روشنی کس سے آئے گی اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے اللہ کے احکامات کی تعمیر سے لیکن میرے مسلمان بھائی میرے مسلمان دوست اور بزرگ اور بھائی اس بات کی کی فکر نہیں کرتے کہ اللہ کتنی نافرمانی عبادت عبادت بہت مبارک ہے بزرگوں نے کس لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا بہت عبادت کرتا تھا تو حجت کبھی خدا نے سارا دن مسجد کے اندر رہتا تھا جب اس کی وفات ہوئی تو کرتا تھا یہ تو انوافل کا اہتمام کرتا تھا یہ سارا دن تو مسجد میں نظر آتا تھا اس کی کیا وجہ ہے جب تحقیق اس بھائی نے بینک کے اندر سود پر پیسے رکھے ہوئے تھے سود لیتا بندے کی جنگ کے اندر دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے جو ہم نے پڑھا ہے ختم ہو جائے مسلمان جا. اس کی پرواہ نہیں ہے اسی طرح میرے دوست ہمارے ماحول کے اندر وراثت کا مسئلہ ہے کوئی مسلمان اپنی بیٹی اپنی بہن کو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جہیز کا سامان جو ایک رسم کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے لیکن لیکن کی جب تقسیم ہونے لگتی ہے تو ساری بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے بیٹی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کے اتنے بڑے حکم کو توڑ دیا جاتا ہے اللہ نے قرآن کا پورا رقول حاصل فرمایا براثت کے مطالبہ لوگ کہتے ہیں یہ پولیس والے رشوت لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جی عدالت والے رشوت لیتے ہیں جس نے اپنی بہن کا حق دبایا ہوا ہے جس نے اپنی بیٹی کا حق دبایا ہے یہ بھی تو حرام کھا رہا ہے زبردستی سے اجازت لیتے ہیں کہ تم بھائی کے نام زمین کروا دو یہ بہت بڑا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نام فرمانی ہے تو جس نے اپنی بہن کا جس نے اپنی بیٹی کا حق دبایا ہوا ہے یہ بھی حرام کھانے والوں میں شامل ہے وہ ہمارے لکھا ہے یہ حرام ہے اس کی مسلمان کی چیز مسلمان کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے شریعت کرتی ہے تو جس نے اپنی بہن کو جس نے اپنی بیٹی کو وراثت کا حصہ نہیں دیا اس نے حق کو دبا لیا ہے اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہا ہے تو چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنے والا حرام کرتا ہے حرام کام کرتا ہے ہم دنیا کے ماحول کے اندر, اندر, اندر کیا کیا جہیز دے دیا لیکن ہم جب اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں جب بابا کی زندگی کو دیکھتے ہیں ان کے اندر تقوی کی نظر آتی ہے ایک عالم والے کے پاس گئے انہوں نے شہر کی بوتل میں تھی حدیعہ. تو اللہ والے پوچھنے لگے بدرنا آپ کی زمین کا شہر بھی حرام اگر حصہ نہیں دیا. تو میرے دوستوں ہمارے ماحول کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر اس گناہ کی فکر نہیں ہے قربانی کرنی پڑتی ہے قربانی ہے ہر ایک کا حصہ دو بیٹی ہے اس کا ہم گناہ کو گناہ چھوڑیں گے اور اللہ تعالی کی آداب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں جس طرح ہم نیک اعمال کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں بزار کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح میرے دوستوں گناہوں کو چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے بگرنا ہمارے کے اندر نورانیت ہمارے زندہ کے اندر روشنی ہمارے زندہ کے اندر ایمان کا نور نہیں پیدا ہو سکتا ہمارے ہمارے زندہ کے اندر روشنی تبھی پیدا ہو سکتی ہے اللہ کی محبت